وَمَن نُعَمِّرْهُ موت کو کیوں یاد نہیں کرتے انسان دن بدن موت کی طرف رواں دوا ہے یہ بڑھاپا یہ بھی موت کا پیغام ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ ہو اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں نکس ہو الْخَلْقِ اسے ہم پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں کہ باوجود قدرت کے اور طاقت کے وہ دوبارہ بچے کی طرح کمزوری کی طرف جاتا ہے افلا یا کیا وہ عقل نہیں رکھتے کہ ہر چیز کو زوال ہے عروج کے بعد زوال ہے وہ فنا کی طرف جا رہے ہیں وہ کیوں اس موت کی تیاری نہیں کرتے اب کافروں کا رد ہے جو قرآن کو شیر کہتے ہیں وما الماح شیر اور ہم نے اپنے محبوب کو شیر کہنا نہیں سکھایا وما یم بغیل اور نہ ہی ان کو یہ مناسب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے علم کے خزانے رکھتے ہیں مگر آپ شیر گوئی یہ شاعر نہیں تھے بلکہ آپ کا قرآن جو آپ نے پیش کیا وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں اور علم اور معنی اور حکمت سے بھی بھرا ہے ان ہوا اللہ ذکر و قرآن مبین یہ تو نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے لیرا من قان اس قرآن سے نصیحت کون پاتا ہے کس کے دل منور ہوتے ہیں فرما تاکہ یہ رسول ڈرائیں اسے جو زندہ ہو من کان حن جس کا دل زندہ ہو اے پرور ہمارے دلوں کو زندہ کر دے قرآن کی آیتیں سن کر ہماری زندگیوں میں اسلامی انقلاب آ جائے قول کا فرین اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اس لیے یہ قرآن نازل ہوا تاکہ کافر کل بروز قیامت عذر نہ کر سکیں اولم یو انا خلق نہ لہم مما عمل عیدین انعمن کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے وہ مویشی پیدا کیے وہ جانور پیدا کیے جس کو ہم نے خود بنایا ہے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جانور کو خود پیدا کرے اس کو رنگ دے اس کا سائز مقرر کرے بلکہ چاہے جتنا بھی کھلایا پلایا جائے کچھ جانور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کھانے پینے کے باوجود ان پر وہ رنگ اور وہ خوبصورتی نہیں آتی جو بندہ چاہتا ہے فہم لہا مالکون جانور ہم نے بنائے اور ہم نے انہیں اس کا مالک کر دیا بس یہ لوگ ان جانوروں کے مالک ہیں کہ شکر ادا نہیں کرتے چھوٹا سا چیتا دیکھیں یہ بچہ تو کیا بڑے بڑے انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں شکاری اگر چیتے پر قابو پاتا ہے تو بڑی مشکل سے بسا اوقات ذرا سی غلطی ہو تو چیتا اسے مار دیتا ہے مگر آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں اونٹ کو دیکھیں بیل کو دیکھیں گائے کو دیکھیں کتنے بڑے بڑے جانور ہیں لیکن اللہ تعالی نے انہیں انسانوں کے لیے نرم کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ان بڑے بڑے بیلوں کو لے کر گزر رہے ہوتے ہیں ہم <سطور> <سطور> <لهم> نے ان جانوروں کو ان کے لیے نرم کر دیا ان کے قابو میں دے دیا فمینا رکو پس ان جانوروں میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں جیسے گھوڑا ہے اونٹ ہے وہ مینہا اور بعض جانوروں کو کھاتے ہیں وہ لہوم فی ہا وہ اور ان جانوروں میں ان کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں اور پینے کی چیز یعنی دودھ بھی ہے افلاح یشکر یہ گناہ کیوں کرتے ہیں اتنی نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں اور نا فرمانی بھی اللہ ہی کی کرتے ہیں افلا یشکر کیا وہ شکر نہیں کرتے من دون آلحا مشرقی نے مکہ اور تمام مشرقوں کا رد کیا گیا اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے خدا بنا لیے لہم یوم وہ سمجھتے ہیں شاید یہ جھوٹے خدا یہ بت ان کی مدد کر سکیں گے اور ان کی مدد کی جائے گی لا یسونس یہ جھوٹے خدا انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ یہ تو پتھر اور لکڑی کے بے جان بت ہیں وہم لہم جن محدرون اور یہ تمام بت ان کے لیے لشکر ہو کر حاضر کیے جائیں گے اور ان مشرکوں کے ساتھ یہ بت بھی جہنم میں جائیں گے فلاح یا خو محبوب آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں آپ ان کی باتیں سن کر رنج نہ کریں انا نا علم یو سر رونا بے ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ایک ایک برائی کی ہم انہیں سزا دیں گے اولم یرل انسان انسان غرور کرتا ہے رب کی نافرمانی کرتا ہے اپنی کمزوری تو دیکھے انسان کس قدر بے بس ہے وہ پیدائش میں بھی اس کی مرضی نہیں چلتی اللہ نے چاہا تو اسے پیدا کر دیا اولم یرل انسان کیا انسان نے نہ دیکھا انا خلق نہ بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے ایک حقیر پانی کی بوند سے اور قطرے سے پیدا کیا فہدہ خصیم مبین اس کے باوجود وہ کھلا جھگڑالو ہے اپنی حقیقت بھول گیا ہم سے جھگڑا کرتا ہے ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا ایک کسی انسان کی بوسیدہ پرانی ہڈی لے کر آیا وہ اس قدر بوسیدہ تھی کہ جب اس پر ہاتھ پھیرتا تو ہڈی کے ذرات گرتی تو وہ ہاتھ پھیرتا جاتا اور حضور سے کہتا جاتا کیا آپ کا رب اس ذرے کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا اس ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا تو فرمایا یہ انسان ہم سے جھگڑا کرتا ہے ہمارے بارے میں بحث کرتا ہے ہماری قدرت پر وہ کلام کرتا ہے اپنی حیثیت کو بھول گیا وہ دور بنا مسالانا اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے وہ نسیح خلقہ اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے قلا اور کہتا ہے میں یو ہل اواما وہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اے محبوب آ فرمائیے یحییہ یلی ان اول مرہ اسے وہی رب زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا جس نے پانی کے قطرے سے پورا انسان بنا دیا وہ مٹی کے ذرات سے دوبارہ انسان بنانے پر قادر ہے وہ ہوا بھی کل علین اور وہی ہر پیدائش کو اور ہر مخلوق کو جاننے والا ہے اب سوچیں سر یاسین شریف شاید ہزاروں مرتبہ ہم نے پڑھی ہو سنی ہو مگر آسو آن ہمارے آنکھوں سے پڑھتے وقت نہیں نکلتے ہمارے دل یاسین شریف پڑھ کے لرستے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم اس کے معنی اور مطالب اور مفہوم سے دور ہیں نفس شیطان نے اور دشمنان اسلام نے ہمیں قرآن سمجھنے سے دور کر دیا روزانہ جو شخص یاسین پڑھتا ہو اور اس کے معنی کو سمجھتا ہو بتائیے وہ گناہ کر سکتا ہے جس کا دل سورہ یاسین سے منور ہو اور روزانہ وہ یہ سبق پڑھتا ہو کہ جہنمیوں کا یہ حشر ہوگا اور ان سے کہا جائے گا اے جہنمیوں کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا جب وہ اس آیت کو روزانہ پڑے گا تو کیا اس آیت کو پڑھنے کے بعد اور اس آیت کے نور سے منور ہونے کے بعد کیا وہ شیطان کی فرما برداری کر سکتا ہے تو دشمنانی اسلام نے جب یہ دیکھا کہ قرآن بے حیائی کے خلاف بہت بڑی دیوار ہے قرآن مسلمانوں کو کفر سے شرک سے گناہوں سے اور بے حیائی سے روکنے والا ہے تو دشمنانی اسلام نے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا آج لاکھوں مسلمانوں میں کوئی ایک ہوگا جس نے الحمد سے لے کے ورناس تک پورا قرآن سمجھ کر ختم کیا ہوگا یہ قرآن تو ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دلوں کا زنگ لگ جائے تو اس کا علاج قرآن کی تلاوت ہے مگر جب سمجھیں گے تو قرآن کی تاثیر دل پر ایسی اثر کرے گی کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی الاخضر <تصفيق> وہ ذات وہ رب جس نے تمہارے لیے سبز اخدر مانے سبز گرین درخت سے نارن آگ کو پیدا کیا ایک تو یہ کہ ہم لکڑی کو جلاتے ہیں کہ وہ لکڑی آگ کا ایندھن ہے جی لکڑی جب تک باقی ہے آگ جلتی رہے گی اور جب لکڑی راک بن جائے گی تو آگ بج جائے گی دوسری بات یہ کہ عرب لوگ جب سفر پر جاتے تو وہاں جنگلات میں دو درخت پائے جاتے مرخ میم ری خیت مرخ اور عفار عین فا عفا را یہ دو درخت ایسے تھے کہ ان کی ٹہنیوں کو اگر توڑا جائے تو ان سے ایک لکوڈ بہتا تھا اور ان ٹہنیوں کو جب رگڑا جائے تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہیں اب بظاہر دیکھنے وہ پانی محسوس ہوتا درخت بھی ہے اور اس کی ٹہنی ہے سبز ہے اس سے پانی گر رہا ہے اور اللہ کی قدرت اس میں آگ پیدا ہوتی بات کے سائنسدانوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس جو لکوڈ گرتا تھا وہ ایسا لکوڈ ہوتا تھا جو آگ پیدا کرنے والا ہوتا جیسے گندک ہے جیسے ماچس کے اوپر ایک ایسا مادہ لگا ہے کہ جب ہم اس کو رگڑتے ہیں تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے تو کہا اس طرح تھا لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو کہ اس میں ایسا مادہ گرتا ہو کہ جو آگ پیدا کرتا ہو لیکن سوال یہ ہے کہ وہ درخت تو زمین پر ہے اور زمین میں تو پانی ہے وہ درخت جس کا کام ہے پانی کو جبس کرنا اس کے اندر یہ مادہ پیدا کرنے والا کون ہے اس میں طاقت دینے والا کون ہے تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے تو تمہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے فریدا ان تم من پھر تم درخت سے توقیدون آگ روشن کرتے ہو اویسلین خلقماواتی وردا کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور ہزاروں لاکھوں مخلوقات پیدا کی یہاں تک کہ انسان کے اعضا پر غور کیا جائے تو انسان کا ایک از ہے آنکھ ڈاکٹر میڈیکل سائنس کا ایک پورا شعبہ آنکھ کے متعلق الگ ہے ای این ٹی کان گلے اور ناک پر تحقیق کرنے کا شعبہ الگ ہے لیکن کمال یہ ہے کہ آنکھ پر وہ تحقیق کرتے کرتے صدیاں گزر گئیں کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے مکمل طور پر آنکھ کو سمجھ لیا یہ تحقیقات اور ریسرچ کر ہی رہے ہیں صرف انسان ایک مخلوق ہے اس کی ایک آنکھ ہے اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کیے گئے تحقیق پر اس کے باوجود بھی آج بھی ریسرچ جاری ہے رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس میں وہ طاقتیں وہ صلاحیتیں دی کہ انسان اس پر غور کرے تو وہ غور کر کے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو پا لیتا ہے وہ رب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بے قاد مسل ہوں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ایسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے بالکل قادر ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ کافروں کو سمجھ میں نہیں آتا قیامت ضرور آئے گی اور پھر انہیں دوبارہ اٹھنا ہے اللہ تعالی کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں بلا ہاں کیوں نہیں بہلا کل علیم وہی بہت پیدا کرنے والا بہت جاننے والا ہے سوری یاسین شریف کو جس نیت سے پڑھی جائے جس حاجت کی نیت سے آپ پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں اللہ تبارہ کا وطالعہ وہ حاجت کو پورا فرماتا ہے خاص طور پر سوری یاسین شریف جب اس نیت سے پڑھیں اور اس آیت پر پہ پہنچیں آیت نمبر بیاسی جب کن آئے کن فیقون کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے اس وقت وہ نیت کرے اور دل میں یہ کہے پروردگار تو تو قادر ہے تیرے لیے تو کوئی چاہت مشکل نہیں ہے اے پروردگار تو کرم کر دے اور میری مشکل کو آسان کر دے انشاءاللہ اس کی مشکلات آسان ہو جائیں ان نما اذا ایزا اوشی اس کا حکم تو صرف یہی ہے اس کے لئے دنیا بنانا اور دوبارہ پیدا کرنا تمہیں بالکل آسان ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اذا اعاد شيئا جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ اي يقول له كن تو اس سے فرماتا ہے ہو جا۔ فيكون تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده پس پاک ہے وہ رب۔ بيديه ملکوت كل شيء جس کے دستے قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے حقیقی مالک اور حقیقی بادشاہ صرف وہی ہے وہ تُرْجَعُونَ اور اسی رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یاسین شریف کا آخر میں بھی یہی پیغام ہے کہ لوگوں تم رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے اسی رب کی حضور پہنچنے کی تیاری کرو